باب غزوه الطائف في شوارع سند سلمان قالوا موصابنا عقبا وبه قال حدثنا الحميدي ثم ياصو فانا قال حدثنا هشام عن ابي عن زينب بنت ابي سلمى قالت امي ام سلمة ذكر علي النبي صلى الله عليه وسلم مخلسا صف صميو يقول لعبد الله بن ابي اميه يا عبد الله رايت ان فتح الله عليكم الطائف غدا فاني بكم باب غزوه الطائف غدا يهن النبي صلى الله عليه وسلم طائف تاو الطائف محاصره خفت باب شوال کی شنت سمائ غد شوال کے وادہ پاتم کال بانو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ شبی بن نصاری درجار سے مشاباتی ہو شبی بن نصار تخنیس ان کے ساتھ میں دیکھیے پا تو پاساؤ بخبر کی ان کی انصار اور تلعین تو مخانس ہوئی کو تخنیص یو وہ دے یو خلقی دے قصبی دار جو سڑے پزور نخز و جوڑی دکھ جامعہ بندی اور میں کب کہی دکھا دو خود بندی خدو بندی نر نرے نرمی نرمی خبریں کہی گا دغا نان تھی دے گا ایو کلکتی نہ ہو انسان کو بس کل دیکھنا چپیدا کرتی پس میں تو ہوں قول عبداللہ اللہ مخالص نماور ادھر عبداللہ ابن ابی ابھی ہمایا دوں سمرور دے اے کو عبداللہ بھی عبد عبداللہ ارے تو فتح اللہ خبر نہ خبر شتو بانی ان فتح اللہ اور ایک مطالف ہو کچھ رتح اللہ تاس صبا تعف لا ان تا سو ارادہ تھا ہم مانی تو دا سر شا سرور موڑی دے دکھ رخاری دے کی خواہش اشتہار جوڑی گی ابن نینا وقال محمود ابو اسامتر دل بلا فتحا دا جنگوش من منو راخوشی داسوانی منو فتح کری داو کر وقاربرتن قربة داوین نطفو من واپس کی مدینه منوره تا موتی دانی پدا کنی نبی رسوکی کلا پگا کوئی سوادو خبیح و لوکی وقالا اومضو ضختاباسی کی فقیتار بانی فقاداو وقت دی حملہ شروع کنا پاساب ہم جراحن ورس صحابو تزخم زخمیں بکھرا لو و سدید تزخم منافقار و بے نبی رسو ان کافرون غدن انشاءاللہ من بس باب پس کو مدینے میں نور ہے فاجبهم دی خبر اور خمس زوار کا نام ہے پانچ منبے بیچپا دشو پانچ بہم مذہر کی خبر فضح کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقار سفیان مرتبہ فتبسم قال احمدی ذا حدثنا سفیان كلهن بالخبر نے پہخبار سرا وبه قال حدثنا محمد بن وسار قال حدثنا غندار قال حدثنا شوبتان عاتب بن قال سمعت أبا عثمان قال سمعت صادا وهو أول من نما بسامي في سبيل وهو الله وهو أول من نما الله صاد بن أبي وقاص رضي الله تبارك ونوه بن زهراني فما ما كان النبي بن صاد كناذيو دع شره وبشره اول سريعهتين اندى ذكر فضل الله ادی تفसीलदार اول سریا جگلا اذن في القتال علی الصریح حق کی اول سر یعنی ابراہیم علیہ السلام زابوا بی ذات جگند علیہ السلام در تروی دی ابا ابن حارث اب عبید سریو دے پھکی پھکی اوے ولی گلا سپیہ تو یا سدرش پیتا قصار چلا کو مقابلہ لازم مقابلہ بصورت کلاون زند اندازی دے کرے وا واقع دے اشارہ کر سمی تو بکرا میز کے دار حالت والے مناسب گن کا سان کی دیش کا سان یا شم کا و سنور راو اختر گیٹ نور کو دکھ دفام کے لیے نبی نبی نبی دا صرف سبھی تو دا اس حدیث فقالا ساتن و سات تذکر دا حدیث دا نقل دا حدیث سین وقالا سات او بقدر والے سمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ تعالی نے نبی 15 جمعہ بمکہ تصور حسن الطيب اگے کے لیے چاہے داوا کر موزام تو سب کو غایت خلق النبل کے کو ایجاد دا پلان دے پر جنت والے حرام چ مستحیل جی انسغرش چ استحلال دا گناہ سر ایکو بہترین حسب کا بہمان بی بین کا بھی ام آدھو دوڑ سابت رما بل سے ذریعہ درشتنPKG دیو وہ بھی قره حدثنا محمد بن العلاء قره حدثنا ابو صامت عن بريد بن عبد الله عن ابي برده یہ جعران تقسیم پس تفضیل تب شروع لا الطيب ناجی الطيب نبی نا رحم راہ کرے جو لو اعمال و حوالن لا لو تقسیم سے نہ تقسیم تو ذو قد اپ ابو ظہیر کی راوی جے راغ راغ ری مشہور جی رانا پر سکون سر تفیقینہ راجے دو سر بینک کا مدینہ جائے اور راجے کی بین امکا مہو بیرار آتنگی ناگ بھی ن سنت وی بال الا تج نیم آنی نفر کے سفر ساد کر پر کے سات او معد کراسل کے نیسل بانی اگ تشادر بال کل سر تار مشرب ارار برپا گن راہ بل اسلام فکال اکثر ابشرا بھی خبر فوج سر پرشانت ہے اد وسناک مان فکال رد دل بشرا ربار واپس کو رت دل بشرا واپس نے بشارتر کبوری کو۔ پک بے بشارت تاس قبول کی پک بران دین بشارت ب اسلام اب شارت بین تاس قبول کی کال قبل لا منگ قبول کرے دے شام شے کشمیر احمد دے مقام کی تحقیق ذکر کرے دے بات بہترین معروم چبے دے اگر ذکر کہی چبشرافتے دا آرا دا دے آرام کہیں کام نہ دکھنا مشرم سفر منا دیکھ بن چدا ہو داراج راض پاج چاپسر واپس کام دے فنیز مانے فنیز دا صحاب ارباب مانے فنیز دا دباب اجسام اربابل انتقال انتقال فی آرام المشات من دی لیکن فاخرت کے بدام مجسم گرزی مجسم ببرجیو پتول کے ببرزونی چھ سنگجہ عبداللہ بن عباس روایت تے نا رابل چا سنا یوتا بالحسنات فی صور الحسنہ و یوتا بالساعات فی صور قبیحہ بدرا عام صدا دی بھدی کی دا بگر جی اجسام او دا مصور کو صورت گرزی مغوح فلاسفا ہوتا مگورا مگورا سے بما اندہ مین ادلت الفاسدہ ذکر دی یقین کی فقط دلو فاسدہ وبریدی فاقیمان انہمی منون من ادلت الفاسدہ وهم یقفرون بما انذر اللہ تو دہا قبول دے گا کن اپا غاد دلو فاسدہ وبریدی لکن کمچھ ادلالہ نازلہ من اللہ دی فاقیمان ادلال یقین لکن پر دا تحقیقات دا دا دا تحقیقات چہ دا را دا انتقال لکھوں لکن دا تحقیقات پر فریدی نصوص بڑے باندار نے چاما فدی دنیا کی چا آراج نگہ بچ سان درے اللہ فاخرت کی دار گیر راز کارات اندر علی کن از دارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر باب الحقائق بی غرف مزید ذکر کئی نا چداے کسان قد صغف الناس بفنصفۃ ظہرن خلق مذکور فاتو او عشق فل پرصفیہ سنے نہ نہ سمان پرم ینجح ناغی کامیاء قدی کنو شروع و تبسنا و تشبسنا بزیر الشیر منگ لمند شیدو شیدو شیدو شیدو و تربسنا بزیر الشریع منگ لکا منگ ولو لکا ولا فاقر مند شیرد بانی منگ دا اللہ فاق کامیاء بھی فدیبانی راکلا اور دیر دیر زمان چاہی سفکر لفظمان فاکر حسل لفظ فا کر ادیر منگ فلمحات کی لیر حصول وکر فلمحات کی کنسول داوی مقصد را دا جبو تابیاری د شریت اور شیرت کی نہ رت دل بشراد دی واپس بشرا رفاق بلاف بلان تو ماتا سے کارا کا بل نہ برے برد سمدابری نبی وجہ شو بودرا سم مکال اشربار تبری اشر سم مکالا اشربا منہ وفر کا ادا وجوہ کمار وس کی تاسردین او بوزرا پخر مخنم راواڑی وقف سنیم راواڑی وف شرا حاصل کی بشارت ان اسلام و فدین بانی کا خزل کا دہ فا خدر روابس بلاد اللہ قدر پہلی روابس پالا کم دی ویلی ویمس کری مخیم پسی نیم ام ما من حق میں لگ زیاد کی تاثر مور دفا ری دی متبر خبنا ان کوما۔ جو پر, دیتا سو پر مور حامل ہونا وہ ابن جری اخبر قَالَ اخبر کہ مومی نار مخلس تقسیم کا کھی والد سو من نہ جام و قد سورشو پاگوانے کدل بھی ماحوفی ہی نا سندان سفد جام کی داخل کی سخر کو سابو نہ اس جا را بھی گانے جب متزم خن بتھی بن پاگوانے او کیگی مراتر حج عمرے کی اتفاق فا تروق کی دے. او کی چے کم دا دا حج دے دا دا دی اس نافی امر کا مانا دہ پکر امری کے بہادر دو امریک منای نہ پہج کے کم منا چہرام دہج اگم منا دہرام دمریم دقصد دا حج مال تقسیم کا سی چی نرم اسلام خلاور خلیکن رسوخ دا اسلام نو فلم فتح فور فا کا سان کی اسلام کا ورلم سارت السب اسلم یوس محمد صابن تاغمال یوس مدارفز نہ اختلاف علاوہ کہ جدی غصہ شو کنے چوہ حسن شدید رقم چادر شو نور خلق کا پختابہ معلوم مذاف چ چار تفسیر خاطر راشی مختلف عالم پخال چ داغی د خفغان اذانو کی صرفی قد نفختبم تقریر کلی د وقان معاشر انصار ان لیکو اے جماعت انصار و عالم اجدکم صلی اللہ علیہ فهداکم اللہ بی وینم مظلمہ تاسلب الی اللہ تعالی سیدہ تو سماد راتو توج سرا او جماعۃ دعوت فوجسہ وکنت متفرقین وتعصدی وکسم خالفی یوم المجل قال لكم اللہ بی تعال ابن خالف رسول اللہ سما فوجسہ وکنتم اللہ تعالی توانہ تھا اس کو قراوی فرمایا لكم اللہ بی غن انک تعصرب سما فوجس فرائم لما قال شن کنو چنی بنا سم خبرہ کورا نور بان سارو اللہ اللہ احسانے کر وادا خبر کو مقابل کی تاس جو حق دواب اللہ حق دونوں لکہ اللہ تعالی مراد اللہ زیاد احسان کرنے قوم بارد سے احسان زمونہ اور بعض روات کی تفصیل لازم لو شی تم لو کہتم استاذ وقكم دا جواب حق استاذ رو تاسو صدقتم و صدقتم تاسو پر خبر خبر کی رشتہوی رشتہوی یتن مقذب بسدقنا ان کا غلی میں خلق درجن کر دے و مغظورا فنسلنا خلف دن داد نو کون من دیم داد کو و تريدن فاوينا خلف راوشن مودل زي در کو و تريدن فاوينا وايلن فقير راغنے منگو سما سا کو باغونا میمندل در دري نا ذا مسل احمد قرات کي دار آهي جي قالا بلل بنتن الل قالو هو ال صارو بلڪي احسان يو ان لو في برذان اندر اواد پہث د تتیی خاطر بارے دینو کارہ اللہ ہو سواممن نوہ قالہ لو شے تم قنا ق تمجے قضاء قذا قذا تمطرغے پنی دی سفااتں ے تمک کے تفسییلزیکرشن آ طر دوہ عود ہبہ س میں شاد وال بار استاس وقر آطر دو ناے تاسوے فشارہ پیبانو کہ خلک کوبوی بھی زہوخ او تذهبو نہ ببی لاہ ہارے کوم تا پہ بر پر منزل تبی کمی وتزکر خلق و و لو لو دا دا زیاد ہجرتہ سب دے ادا خو, خو مناسب دنسبتی ن تبدیل د دی نسبت نصبی داے تبدیل دنسبت دی بلایے ما بعض زان د مدننیصاب کےے دا سر پر حاصلہ حق پتے حجرتےے د دا, دا تبدیل د دی نسبت بلادی شو نیل د نسبت نصھ چې دغ روا سرے خلاف را شي نکن تو میرا, تو میرا من سالال ما ان د مدننی منورنا اصلن ک لے لکن تو میرم منو سازئے سړے ان سالاله وره او سرک کننا سو د نوچیمن روان شي۔ اور طعرب دعوچے کلاوا ہجوم لوپ بیر بیر لار بتو ہر تو بقل رئیس پر سروان کچری جی خلق کو یو قندبانے فیو تنگی ما نے دباوا زمان زمان زے سمجھرتیا کوم یہ اشارہ ترجمہ حضرائے دیتا یہ زما رائے برہدی سمجھ گلی سلسلہ تو اہل انصار لو влади پ قندبانے و شائبہ влади فضل کی مذه و شائبہ الانصار شعبہ قرانات قربت بعد دین سرہ الجان صار شعار والناس دي صار صار قد بار دو قرب سما تدا سيدي لگا جا ما چ متصل ز بدن سا شارب جامت وری کی ج بدن سا متصل وی indi dud ما تری دی والناس ز ہا نور خلق لاہ منزلت الدثار اگا جامت جن پاسہ جامی نہیں سن دار کی دی ما تڈی نز دی دی تو سن پلست اوما ولت فی دین کی نور خلق پرشاد الدثار با انکم صدقو ان پہ خطاب خطاب میں نامش پاس زمانہ اسرتن،, اسرتن اسرتن اسرتن اسرا بارت جائد اختیار دا باس چاہانوں نے او دو مراو فا مادر مائل بانی چھ باس چاہان میں دو مائل بانی خیر را را را بردی لکن ان سویج پر بردہ بولی دی, بر دی. پا او پر چارا سے شین ورکی پھن دا خپر لاسکر را را وردی اممی تاوس پس زمان اسرتن انتخاب دو مراو او ایسار دو مراو پا دی مال بانی خپر زان لرا دا خصوصی طریقے سے تھل چخلت نے مسند رافیات کی حاصل داری نہ خلت نہ رافیات کی دِی جملے کی دشارت نہ تھلکون چا سما سہو دیکھ سر وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن زوري قال اخبرني انس بن مالك قال قال الناس من الانصار حين افا الله ورسوله ما افا ما افا من, من اموال هوازن فتافق النبي وركوني اسند فقالوا فثار الله لرسول الله يؤتي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دماءهم ورقيمال قريش دمكري حالان كي وسيوفنا تقطر من دباهم عند وصوله مقابله الدين كديرا زمنگوری چاچی داغی دی وی نوسم زمنگوری لم دی دی پینو بانی نو سفر دی مقابلہ دا دید کھڑیا او فنا کلم چے ساتھ تکترم دا ساتھ ہی داغی نوری دی وی نو سینا قال رس وحدث رسول <سؤال> اللہ <سؤال> سے فارسل الى الانصار فجمعوا في قبة من أدم ولم يدعم معهم غيرهم فرى الرساله دي جمعوا رجبثي ثني دي الى اجتمع الله عليه فقال ما حديث بلغني عنكم فقال شاند خبري شر سجل ما عنده خبره تاسثون ذكر يا ذا شيفن كن ذا شيف ما حديث شاند خبري شر سجل ما وساسنا فقال قف قه والانصار ورموا الانصار جك مشرانفوا ناغيوا مشران دی, دیوے دی دی بس وی دی دون نو عمر دی دی ناغی دا خبر اللہ, دی رسول اللہ, اللہ فهم دیگر اسلام تھا اتى ثمونا بن النبي دا رحمكم طلب في امر بوجه فرمالذ تف والله لما تن خليب نبي خير امرتي تاتيزان سمي ناغوال زان چلي زان سمي خارو يا رسول الله قدرزي نامك بدي خوشاري فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا رسالتن شجيهت رومي تاس انتخاب بده مال بيتن بار, بار سخت انتخاب ایثار کی مورا بدا زان داخلي زانو پخيت گورزي خپس بيرو جنگل بر جولوي یت نبو جو وی پاس پیرو حتا تا قال اللہ رسول دنیا ف امورمانی ام ابشد اللہ تعالی امرنا سبین جل حوض زین با بناس حوض کوسلمان قار انس فنم اس پیرو ایندا نبی رسو سید کڈو صبر ہونا ک مصدره و به قره حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبتو عن ابي الطياح ان انس قال لما كان يوم فتح مکہ تقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش فالغضبت الانصار قال النبي صلى الله عليه دار علي <تصفيق> قال النبي صلى الله عليه وسلم امات الذين ايذهب الناس بالدنيا وتدابون برسول الله قالوا وراء قال لو سركن الناس واديا او شعبا لسرقت وادي الانصار او شعبهم مقصد موافقه يسلم وري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ازهر مع عن ابن هشام ابن هشام بن زيد بن انس انس قال <تصفيق> لما كان يوم حنين التقى هوازن وما النبي صلى الله عليه وسلم عشره الالفات وتلاقوا النبي وسلم <تصفيق> وہ مقی تو لاذر فوج نہ تلاقات مکیم مکیم والا تو تلقاو لکھی جس کا نبیل السلام دا آزاد کریو لائق دے استرکا کبیر آزاد کو لکھی راؤ اتبھرف میدان کیا ولشن انسار کارو لباز کا نبیلسل اجمات انساربیار سول اساد ممتوجو استا حکم تاو تا بيدار استاد حکم طبيعيا لبیک ونحن بين يديك مصاف ومخيجنگي کو نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوش نبی علیہ السلام نے قشرینا قال عبد قال انا عبد ان الله الرسول فحصل دار فازم المشرقون شق صدرهم المشرقان باخر کے عادت طلقا والمهاجرين ورغ النبي اسان تا ما دعوا طلقا والمهاجرين انصار الشور سارو فد آم فا سارے نہات لگی فد آم فا خرا متراخیر انسان نہ وقال أما ترضون أن الناس بشاة والبعيد وتذبون برسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترته شعب الأنصار وردي سمع فقط كون لا تغير تلقي بخاطر دفار وبهي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبت قال سمعت قطالت عن أنس بن مارك قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأنصار فقال إن قادم قريب دي قريب الأحد جاهليت تا أو قريب الأ مغروب شروع دانی مصیبت ہے مغروب شروع کمزور شو ان عرب تانو جی زحم چزہ سی اور کم دیتا او فذئ ساتو الله فامكم مالكم ديار دي دی اسلام سماط رضونا اما ترضونا ان ير بالدنيا وترجون برسول الله إلى بيتم قارو بركه الا لو سلكن ناس وادي النصار و سلكت النصار او شعب الانصاري و بي قال و بي قال حدثنا قيسد قال حدثنا اراذن ذكر <تصفح> فدي بعد تقسيم بني ذر زاد الله فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبرت فتغير وجهه ثم قال رحمه الله لا موسى قد اوزي باكثر من هذا ما تصبات تقليب كل شيء زين صبره او صبر كل نظام صبر قومه وبين قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير بن منصور ان ابي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين اعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا اعطى الاقرى مئه من الابل واعطى عينه من ذلك واعطى ناسا فقن فدي تقسيم صدر عز الله فقلت لاخبر النزه وخبروني النبي صلى الله عليه وسلم الله موسى الله الذي قد اوزي کیا تدین غسبرکل صبر چزوم مصد وہہی قرا حدثنا صبر بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عاون ان نشام ابن زید ان ان نشاء راوصل حواذن او دار نور قبائلو یہ جی دی سور او خان نعم اگڈانگر او خان گڑی بازار چ راوصل میدان تے دا ودیرا وصل دیرا فارچہ دا بغیر دینہ چ سڑے دشمن تدار صفریدی اذیرہ قربے می دان ترا ہوسن و زالیہم اخبل ما شمان و سنان پر درا وسرے اور نبی علیہ السلام سرک اساروں بنت تلقا ظاہر کہ دام عالمی کی چ تلقات مکی معزمی اغل زرغ او پنا سم الحمدللہ زرنو یعنی ونی سیدہ کہ حرجات دے مقدر نے کم خیزگرشی و تلقا لیکن تقدیر دے حرجات دے یا حضرت شید رواتنا 10000 نذر صا مت لکاؤ تکاؤ نم سکسان تقریباً مخلوطی لرا صرف ہدا دا واز قلت فتع يمينه شهيتا توقت الفقاري عماش النصار قالوا لبئك يا رسول الله افشر مندرلو نحن معك من ريو سملت فتع يصاري فقال عماش النصار قالوا لبئك يا رسول الله افشر نحن معك هو على بغرت بزار ودعا صارو تخصيص ذكوك شديد دعا وقلوا وعدا قلوا دعا ودنبير صلو بعاتك ودنصفت على بغرتنا بضعف فنظار فقار فقار انا عبد الله ورسوله فنهزم المشركون واصاب يوم ايذن غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا فقارت <تصفيق> النصار إذا قان دا... شديد فنحن نطع قالت ما سرى سقتش المنتوى ذلك فنحن نطع منتوى ذلك جوية الغريمة غيرنا وغير ما تراشي أبلا ورقب رشي فنحن غيرنا فبلا وذلك فخبر ورسد نبينا السلام دفج معهم دفاردو شران چپ چکے یا یا حالت قال حاضر موجود ابھی بان چل تو پناشم دن بیر السلام ہر مشور خلاف حاضر ہوں